عان تسلیم احمدی عید ملن کا اسپیشل پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے اور آج عید کا دوسرا دن ہے پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ کئی ممالک میں جن لوگوں نے دو دن پہلے جنہوں نے ایک دن پہلے عید منائی سب کو میری جانب سے کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے عید مبارک عید کا دن خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے اور بہت ساری خوشیاں ہم مناتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بہت ہی عزیز ہیں بہت ہی قریبی ہیں تو گویا آج ہم آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں ثابت یہ ہوا کہ آپ ہمارے بہت قریبی ہیں اور بہت عزیز ہیں ہمیں آج یہ عید کا پروگرام آپ کے لیے لے کر میں حاضر ہوں آج مہمان کبھی بھی آتا ہے بہت ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہت ہی خوشیاں لاتا ہے بہت سی برکتیں لاتا ہے اور عید کے دنوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مہمان آیا کرتے ہیں اور مٹھائیاں بھی لے کر آتے ہیں اور دعوتیں بھی ہوتی ہیں اور خوشگپیاں بھی ہوتی ہیں مذاہ بھی ہوتا ہے مزاح ایسا ہونا چاہیے جو تن سے ماورا ہو ایسا مزاح نہ ہو کہ جو کسی کی دل آزاری کرے آج کیو ٹی وی کی بیٹھک میں بھی بہت سے مہمان آئے ہیں دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے چل کر بیٹھک میں دیکھیں گے کون کون مہمان آج ہمارے اس بیٹھک کی زینت ہے آج اس ایوان کی زینت ہے اور یاد رہے نازرین میں ان تمام مہمانوں کو لے کر آپ کی بیٹھک میں آ رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ صرف کون کون مہمان کیو ٹی وی کی بیٹھک میں آیا ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم اویس بھائی ماشاء اللہ عید مبارک مبارک جی عید مبارک بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت شکریہ مفتی اکبر صاحب تشریف فرما ہے عید مبارک عید مبارک بہت بہت عید مبارک ارے اللہ محمد سہاما بھی آئے ہیں مفتی اکبر صاحب کے صاحبزادے اور محمد شکیب عید مبارک آپ کو بھی ارے ماشاء انیس بھی عید مبارک عید مبارک اویس او قادری صاحب کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج عید منانے کے لیے آئے ہیں مفتی عامر صاحب السلام علیکم وعلیکم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف کے عید مبارک بال بابا صاحب, صاحب تشریف لائے ہیں عید مبارکی کو عید مبارک عید کا رنگ دوبارہ ہو گیا اتنے مہمان ماشاء اللہ الحمد للہ ارے یہ صبح ماشاء فرحان قادری ماشاءاللہ عید مبارک بہت شکریہ سید فرقان قادری عید مبارک اید اور دانش جلالی عید مبارک عید مبارک نازیم دیکھیے کتنے سارے مہمان میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور افیز بھی ہے ماشاءاللہ اویس بھائی کا ایک اور صاحب زیادہ عید مبارک مطلب عیدی جب تک نہیں دیں گے ملے میلے ناظرین ہمارے ساتھ آج اتنے سارے مہمان جمع ہیں اور میں آپ کی بیٹھک میں لے کر یقینی وی کی بیٹھک میں آئے ہیں اور ان سب مہمانوں کو لے کر میں آپ کی بیٹھک میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ عید ملن بھی ہوگی بہت ساری باتیں بھی ہوں گی گپشپ بھی ہوگی مزاح بھی ہوگی عید مبارک بھی ہوگی اور ان لوگوں کو بھی ہم یاد کریں گے خصوصی طور پر کہ جو اس عید کے موقع پر بالخصوص پاکستان سے باہر ہیں پردیش میں ہیں اپنے عزیزوں سے دور ہیں ایسی عید کا کیا مزہ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ لوگ عید مناتے ہیں ہم اسپیشلی آج ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو پردیش میں اپنے گھر بار سے دور عید منا رہے ہیں او ایس بھائی کیسی عید اچھی گزری اور آپ کے اس جملے پر کہ جو لوگ وطن سے دور ہیں دوستوں سے دور ہیں ان کی عید کیسے گزرے گی تو مجھے زمانہ طالب علمی کا ایک شیر یاد گیا کہ دیکھ کر چاند آنکھ بھر آئی دیکھ کر چاند آنکھ بھر آئی یاد آیا ہے کوئی ہر جائی لوگ ملتے ہیں صبح عید گلے اور جلاتی ہے مجھ کو تنہائی واہ حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ماشاء اللہ آج تو بڑی رونق ہے ہماری بیٹھک میں آپ کی سشیف لائے اور آپ کے ساتھ زان بھی کافی طرحی ہے ماشاء اللہ آپ کے تو ہر سالی ہی رونے کے رونے جی ہاں بالکل ہمارے ایوان میں دلستا دلستا ہماری بیٹھک میں بے رون کی کا نام نہیں ہے بالکل آپ دیکھنا گزری ہاں اس کی تو خاص وجہ گویا اگلے سال جو ہے نا مجھے بھی لازمی طور پر لانا پڑے گا ڈنڈے کے زور پہ کیسے عید گزری آپ کی الحمدللہ بس پہلے دن تو گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد رہتی ہے پھر آپ کے ساتھ ہی پورا مہینہ گزرا تقریباً تھکن بہت زیادہ ہے جسمانی جسمانی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے تھکن کافی ہوتی ہے کیونکہ لائف کا پروگرام اور پھر ہمارا چونکہ مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے تو جن بہت تھک جاتا ہے ذہنی دور پر بھی آپ بھی ساتھ بھی طور سے بہت تھکن ہو جاتی ہے تو زیادہ تر سو کے میں نے گزارا اچھا ماشاءاللہ مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کیسی عید گزری عامر ماشاء اللہ بہت اچھی عید گزری हुँ اور آپ کے ساتھ اس بھائی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اچھا اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک ہو آپ کے ہاں سازادی کی ولادت ہے اچھی گزری جی ہاں نازین بات یہ ہے کہ ہم سب سے ابھی گپ شپ کریں گے اور آپ کی بھی سب سے بات کرائیں گے آپ کی لائف کال بھی شامل کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں ملن پروگرام اسپیشل خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تسیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ آج سے مہمان بہت سے ستارے, بہت سے سیارے بھی یہاں پر جمع ہیں آپ کہیں گے کہ سیارے اور ستارے میں کیا فرق ہوتا ہے تو ستارہ تو ایک ہوتا ہے اور سیارے میں بہت سارے ستارے سما ہیں تو ہمارے یہاں سے آج سیارے بھی ہیں جس میں بہت سارے ستارے سمائے ہوئے ہیں تو میں میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں ان کو صرف ستارہ کہوں میرے <سؤال> خیال میں یہ کیمرہ ہے سارے ستارے جو ہے سمائے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان میں تعارف کرا رہا تھا آپ پروگرام روحانی دنیا دیکھتے ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اقبال بابا صاحب تشریف فرما ہے اقبال بھائی کیسی طبیعت ہے کیسا عید کیسی گزری اللہ کا شکر ہے ہر سال کی طرح اچھی گزری اس سال بھی ماشاء اللہ <تصفيق> ساتھ ایک اور بہت ہی دلچسپ طبیعت کے حامل شخصیت اور جن کی گفتگو جن کا انداز گرو گفتگو بڑا دلچسپ اور حاضر دماغی کے ساتھ حاضر جوابی کے ساتھ آپ جواب دیا کرتے ہیں اور بہت معروف شناخواں بھی ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب تشریف یوسف کیسے تشید پرمارے بس عید بجن کئی سالوں کے بعد کراچی میں عید منائی ورنہ الحمد ہم تو مدینہ پاک میں ہوتے ہیں میں اس مرتبہ بولاونے کا سرکار کا الحمد حاضری ہو گئی الحمد ہاں اور عید کے ایام بس اس طرح گزرے کہ عید کی نماز پڑھی قبرستان گئے امی ابو کے مزار پہ حاضری ہوئی بس دن بھر سوتے ہی رہے ماشاءاللہ ہاں وہ چونکہ چیکینت کا ہے اسی طرح ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور معروف سلاخہ نوجوان خوشگلو سلاخہ فرحان قادری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی عید مبارک آپ کو مبارک کیسی عید ہو آپ کی الحمدللہ بہت اچھی گزری جیسا کہ ہمارے یوسوبھائی نے بتایا شریف میں کافی سالوں سے عید گزرتی ہے تو اس سال یہاں پہ یہاں گزر چلے ماشاءاللہ گھر بار کے ساتھ جو ہے یہاں ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایک اور ممتاز اور معروف صناخواں سید محمد فرقان قادری صاحب جی فرقان بھائی کیا رہتا خیریت سے ہیں تبھی ٹھیک ہے کیسی گزری عید آپ کی بہت اچھی گزری بلکہ یہ کہیں کہ گزری تو گزر رہی ہے مطلب جو سمجھے کہ گزر رہی ہے آپ عید پہلا دن کا پہلا دن کیا یہ پوچھے ان سے ہن کہ شادی سے پہلے کیسے گزرتی تھی ہر گزرت تو تفصیلی یہ تو ابتدائی ہے نا انٹرو میں نے دیا اب سارے یہ انٹرو دے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا تفصیل کے ساتھ گفتگو جب ہوگی تو شادی کے مسائل پر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی دانش جلالی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اور نوجوان ہیں پراظم ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت سی عزتوں سے نواز دے آمین. دانش کیسی گزری عید ماشاء سے آج دوسرا دن ہے تو گزر رہی ہے عید جیسا کہ آپ نے کہا تھا اور یہاں پہ آ کے ماشاء سے عید کا مزہ جو ہے دوبالا ہو گیا हुँ. آپ کے ساتھ آ کے صحیح ماشاءاللہ اللہ بات یہ ہے کہ جب اتنے عید ملن کے پروگرامز ہم نے آپ کے لیے پیش کیے اور آپ کے ساتھ ہم نے عید گزاری تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر عید ملن پر کچھ ایک ایسی منفرد سی چیز ہو ایک ایسی منفرد سی بات ہو میں نے جو آج انٹرو میں بات کہی کہ ایک تو وہ لوگ جو پردیش میں عید گزار رہے ہیں خاص طور پر ہمیں ان کا ذکر کرنا ہے اور ہم کوئی ایسی اپنی عید یاد کریں گے کہ جو ہم نے پردیش میں تو گزاری ہو یا گھر پر گزاری ہو لیکن گھر بار اور عزیز و اقارب کے بغیر گزاری ہو کو ایسی عید بھی یاد کریں گے اور انشاءاللہ سب سے کچھ ایک ایسا چھوٹا چھوٹا لطیفہ بھی سنیں گے کیونکہ ایسے مزاح کی اجازت اسلام دیتا ہے اور قرآن و سنت کی مطلب وہ جو قیودات ہیں اور جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ وہ مزاح جو تن سے ماورا ہو کسی کی دل آزاری سے ماورا ہو ایسا مزاح جو ہے وہ سرکار کی سنت ہے تو انشاءاللہ اس طرح بھی اس پروگرام کو بہت زیادہ بار رونق اور مزین کریں گے اور آپ کی کالس کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مزین ہو جاتا ہے یہ پروگرام جب آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے آج کے پہلے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد سلمان بات کر رہا ہوں جنگ سے محمد سلمان صاحب جنگ سے جی سر جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں تو میں سب کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو سب کو عید مبارک جی جی تو, تو خصوصا سلام علیکم ہوں والیکم علیکم والیکم السلام والیکم سلام علیکم السلام ہمارے جنگ میں بھی آ رہے ہیں بیس تاریخ کو اچھا تو انشاءاللہ شاء آپ کی وہاں سے ملاقات ہوگی آپ سے دعا میں یاد رکھیے گا کہ آپ سب لوگوں کی عید کیسی گزری الحمد اب آپ کے ساتھ عید گزر رہی ہے بہت اچھی گزر جائے گی ان شاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بھائی کوئی ایسی عید جو گھر <تصفيق> <سؤال> <سؤال> بار سے گھر والوں سے عزیز و اقارب سے دور گزری ہو نہیں الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی نہیں گزری جو گھر والوں سے دور گزری ہو کوئی یا تو کراچی یا مدینہ پاک الحمدللہ کوئی جوانی مرمت نو مدد نہیں اللہ کا کرم ہے بھائی دیکھنے کے بار بار میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عمر کے معاملے کا اپنا گولا نوجوانی روز ہی دیکھتا ہوں وہ چہرہ روز ہی میری عید ہوتی ہے وہی عمر ہے عید ہے ایسی, کوئی او, کوئی نوجوانی میں کوئی ایسی عید گزری نہیں الحمد للہ ہمیشہ ہمیشہ گھر والے ابو کے ساتھ مدیشی بھی جو عید ہوتی تھی وہ سب الحمد للہ والدہ بالکل بالکل سارے بچے ساتھ بہن بھائی ساتھ الحمد والدہ ساتھ ہوا کرتی تھیں اور والدہ بسار کر گئی تو الحمد بچوں کے ساتھ مویش بھائی آپ کی کوئی عید گھر بار سے باہر گزری ہو جی ہماری کئی عید گزری گھر والوں علیحدہ کیسے وہ عید کا ایک جو ایک مزہ ہوتا ہے رشتے داروں میں جانا بہنوں سے ملنا بھائیوں سے ملنا بچوں کو عیدی دینا اس کا ایک ٹیسٹ ہے اس کا لطف ہے ایک ही ایک ही تو بندہ اس چیز سے ذرا میرے باقی اس کے علاوہ تو کوئی ایسی خاص کمی محسوس نہیں ہوتی کہ الحمدللہ ہم اس ماحول سے ہیں کہ جہاں تفریح, تفریحی مقامات میں جانا وغیرہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کولا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم. As-salamu alaykum. as I wanted to speak. I'm very glad to see you. he got a revival in Nath Sharif. I'm speaking from Mumbai, Bandra. अच्छा. It's very good to see you. It's Thank why I'm because he's got a revival in Nath Sharif. Alhamdulillah. What he has done, he has done so much work. Maybe someone can Alhamdulillah. And ना. I'm very glad to see him on QTV back again. Thank you very much. Allah has Thank you, Allah has been happy. We will have a great Uh, پھر حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے امدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید بلن عید کا خصوصی پروگرام تصیم ساوری کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ بہت سارے کیو ٹی وی کے یہ معروف شخصیات اور آپ کی محبتوں کی محور مرکز شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میرا سب سے جو پہلا سوال ہے وہ یہی کہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ عید ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھر بار سے دور عید منا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں جب عید گھر والوں سے دور ہوتی ہے اپنے عزیز و اقارب سے دور ہوتی ہے ہم ان سے بھی پوچھ رہے ہیں ان مہمانوں سے بھی کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی عید گزاری ہو کہ جو گھر بار سے دور ہو گھر والوں سے دور ہو عزیزوں سے دور ہو مفتی صاحب یہ بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں اپنے ایک کورس کر رہا تھا سکولر کورس ही. تو اس میں رمضان میں ہماری چھٹی ہوتی تھی اچھا عموماً میں پھر گھر پہ نہیں آتا تھا بلکہ رمضان میں کہیں جیسے کسی جگہ تبلیغ دین کے سلسلے میں چلے گئے اور پھر آخری جو دس دن سے تقریباً وہ اعتکاف میں صحیح. میرے نشستے ہوا کرتی تھی مسائل وغیرہ کی بیانات وغیرہ کی थी. تو پھر وہ والدہ کو میں کال کرتا تھا کہ میں بیٹھ رہا ہوں چاند رات کو ही. تو والدہ سفر سے منع کر دیا کرتی تھی کہ نہیں وہیں پہ عید کر لینا ही. سفر نہیں کرنا اس دن اچھا تو پھر بارال, وہ تو لوگوں کے درمیان عید گزرتی تھی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میں لاہور میں ہی تھا ही. اور صرف دو تین شاگرد میرے پاس تھے اچھا وہ ایسے کہ کوئی ایک نعت لگائی ہم نے عید کے دن وہیں دور سے تو وہ ذرا ماشاء پر پرسوز آواز میں وہ اس میں نے پڑھی تھی ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو بس پھر وہ جو رونا آیا نا اس دن گھر بہت یاد آئے جیسے آدمی وہ یاد آتے ہیں ہے وہ خاص طور پر جاتی ہے تو وہ واقعی عید دور گزری اب جیسے آپ نے شروع میں شاد فرمایا کہ جو گھر سے دور ہیں ہم لوگ تو پھر بھی عادی ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے کیونکہ ہمیں محبت بھی بہت مل جاتی ہے اور دل اور عمور ہے اور وہ تو بالکل اکیلا میں اتنا احساس ہوتا نہیں ہے ہم بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں گھر سے دور رہ کر تو ایک عادت سی ہو جاتی ہے آپ نے شاد فرمایا جو بےچارے دور ہیں اور وہ گھر کے ساتھ ہی زیادہ محسوس کرتے ہیں واقعی ان کے لیے کافی ہے آج بالکل بھی وہ لوگ اداس نہ ہوں جو گھر بار سے دور ہیں, ہم, ہم, آپ ساتھ ہیں, ہم, آپ ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ عید میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کیو ٹی وی کی جانب سے ان سب کی جانب سے اپنے ان دوستوں کے لیے ان عزیزوں کے لیے کہ جو اپنے گھر بار سے دور ہیں اپنے عزیزوں سے دور ہیں آپ دور نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ عید منائیے ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم علیکم السلام سم محمد توفیق بات کر رہا ہوں باوانی ساؤتھ تفریق والا ہے جی توفیق بھاوانی صاحب اللہ کا کرم ہے ماشاء اس دن بات ہوئی تھی آپ سے جی, جی. اور ماشاء صاحب. عید مبارک آپ کو آپ کو بھی عید مبارک محمد احمد صاحب کو مفتی محمد عامر صاحب کو ماشاء اللہ اپنا بیٹھے تمام اپنا فرقان کاضی صاحب ہیں وہ تو میرے گھر آ چکے ہیں ٹاؤن ہاؤس میں اچھا تو آج بھی تو ہم آپ کے گھر ہیں بالکل بالکل ہمارے ہر وقت ہمارے دل میں بھی ہیں اور ہمارے گھر میں بھی ہیں آپ بڑی محبت آپ محمد ماشاء اللہ یوسف محمد صاحب کو فرحان کاضر صاحب کو بہت بہت عید مبارک کیونکہ ہم لوگ باہر ہوتے ہیں وہاں پر پردیش میں ہوتے ہیں ہمیں فیلنگ ہوتی کیا مس کرتے ہیں ہم لوگ اور ماشاء آپ لوگوں کی جو اس خدمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے اتنا ہم کو نالج ملتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے بہت شکریہ اب اس قادری صاحب ابھی آئے تھے پچھلے مہینے بہت ماشاءاللہ کامیاب ان کا پروگرام رہا ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پروگرام تھا بہت دس گنا زیادہ لوگ تھے اس دفعہ تو اور فرقان کادری صاحب کا پروگرام تھا اکتوبر میں سپٹمبر میں تھا ان کا اگست میں تھا ही ही ہمارے چیف جسٹس میرے نیبر ہیں اچھا اسپیشلی ہی ان کے پروگرام میں آئے تھے ساؤتھ افریقہ کے چیف جسٹس اور صاحب کے پروگرام میں بھی آئے تھے اچھا لیکن پبلک ٹھیک ہے ملاقات نہیں ہو سکی ان سے تو ان کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں ان کو بہت شکریہ بہت شکر ان شاء ہم نے ضرور ملاقات سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ سب ساؤتھ افریقہ ہمارے ادھر آئے ویزے والی جگہ ارے بالکل وزیر امت بھائی ذرا امیش بھائی سے بات ہوں گی جی جی بالکل کیجیے سلام علیکم امیشن میرے پاس ہیں ارے سر ملٹی پل کی میرے پاس آپ ہیں جس کا چیف جسٹس جاننے والا تو وہ ہواؤں میں ارے سر ہمارا تو اللہ جاننے تو کیا ہے تو پاسپورٹ ہی سب کی ہے بالکل صحیح اچھا امیش بھائی سے کہنا تھا اس دفعہ میری دعوت ضرور اپیل کیجئے گا یہ میں ان کے کی ٹی وی کے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ لنچ ہاتھ لاسٹ ٹائم نے مجھے نہیں بہت بیزی تھے اور کافی بڑا کراؤڈ تھا تو بولے معافی اس کی کیا تھا انہوں نے اب جب آئے تو میرے گھر ضرور اپنا ان بہت شکریہ کی فرمائش بھائی آج نہیں ہو سکے گی نہیں ہوگی آج نہیں آج بات بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سب پورے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے جونیس بنگوالوں کی طرف سے مجھے سب کو عید مبارک بہت بہت شکریہ بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ آج سناخوا ماشاءاللہ آ, کافی ہیں اور لگ, آ, پروگرام کا وقت جو ہے وہ مختصر ہے اور آ, لوگ مجھے اندازہ ہے کہ جس طرح کی کالز آتی ہیں اور آ, لوگ جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہیں محبتوں کا تو لوگ چاہتے ہیں کہ آج آ, سب کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے وہ اپنے گھر بار کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کیسے ان کا لائف اسٹائل کس طرح کا ہے جی آ, مفتی احمد صاحب آپ کی کوئی عید گھر سے باہر گھر والوں سے دور گزری ہو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں ہوا اچھا اور میں سمجھا اللہ کا فضل کہتے ہیں بالکل ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مدینے میں سرکار کی بارگاہ میں ہوں تو باقی گھر والوں کے بغیر عید کا تصور ہی نہیں ہے اپنے والدین بچے بہن بھائی ان کے بغیر عید نہیں ہوتی ہے صحیح صاحب کیا کہیں پہلی عید میری مدینہ شریف کا پہلا سفر تھا Him. اور پہلی عید ہی مدینہ شریف میں ہم نے باپو شریف کے ساتھ کی تھی پورا گروپ ہمارا بھی تھا ہمارا میں اور الحاظ ویس قادر صاحب تھے تو وہ وقت ایسا تھا کہ وہ انٹرنیشنل سزا پر میرا مدینہ شریف کا تو پہلے ہی تھا اور انڈیا وغیرہ میں جا چکا تھا تو احساس ہوا کہ الحمدللہ مدینے میں ہمارا گروپ تھا بہت اچھا ہمارا وقت گزرا بہت اچھا مزہ آیا گھر والوں کے بغیر جو ہم نے وہاں وقت گزارا اس میں صحیح, صحیح اس پر بات کرتے ہیں ان ان دوستوں کی بھی رائے شامل کریں گے سوالے سے مشاہدات شامل کریں گے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں عید ملن عید کا خصوصی پروگرام یہ خصوصی نشیات آپ کے لیے کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے عید کے موقع پر اور کیو ٹی وی یہ عید ان کے نام کر رہا ہے کہ جو لوگ گھر سے باہر ہیں اور اکیلے عید منا رہے ہیں گھر باہر سے بہت دور عزیزوں سے بہت دور فرحان کوئی عید آپ نے گزاری ہو اس طرح کی پچھلے پانچ چھ سالوں سے میری عید مدینہ شریف میں گزر رہی تھی گھر والوں سے وہ دور ہے جی ٹھیک ہے فرقان بھائی مدینہ للہ مزینہ میں تو ویسے بہت سی عیدیں گزاری پچھلے سال کی عید مجھے یاد ہے شام کا ایک شہر دمش تمام گزاری تھی ماں باپ سے دور تھا میری وائف اور بچی ساتھ تھی تو مگر مطلب گھر بار تو ساتھ تھا نا خدر بہت بڑا اچھا رہا الحمد للہ ایسے لگایا تھا عرب شریف کا تو پرانا رواج ایک ایسی وادی ہے جس پر عید ہو رہی ہے جھولے جھول رہے ہیں بچے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر گھر بار سے دور عید ہو تو اچھی ہوتی ہے گھر والی ساتھ میں وہ اچھی گزری الحمد للہ بہت دانش آپ نے تو ابھی تو ماشاء اللہ آپ بہت چھوٹے ہو کوئی ہر کوئی چاہتا ہے کہ عید جو ہے اپنے رشتے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے لیکن الحمد للہ میرے ساتھ ابھی تک یہی ہوا ہے کہ میں نے جتنی بھی عیدیں گزاری ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزاری ہیں اچھا کوئی اتفاق نہیں ہوا میرا ماشاء اللہ جس طرح انہوں نے بھی بہت سے لوگوں میں ان میں سے کچھ لوگوں نے عید باہر گزاری اور میں بھی بتا دیتا ہوں میں نے عید کئی دفعہ گھر سے دور گزاری میں جب اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینسی کی آرٹیکل شپ کر رہا تھا تو اس وقت میں لاہور سے کر رہا تھا تو تین سال میں لاہور رہا ہوں تو وہ اس دوران میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عید ایسی ہو جاتی تھی جو وہ وہیں پہ گزار لیتا تھا وہ کہ میں چچا کے پاس اپنے رہتا تھا تو گھر بار اس طرح تو نہیں لیکن والدین سے جو ہے وہ دور بہن بھائیوں سے دور ہوتا تھا تو اس کے بعد سے پھر کوئی ایسا موقع نہیں آیا کچھ ہوتا تھا کو جب عید باہر گزارے ہو بہت تکلیف تھے بہت گھر بار سے تکلیف کیا مطلب یہ کہ عید کا مزہ ہی گھر والوں کے ساتھ ہے عزیزوں کے ساتھ ہے تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے مطلب دانت میں درد ہوتی ہے کیا بتاؤ سر دانت میں درد نہیں ہوتی تھی مطلب ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا اکیلے پن کا گھر والوں تکلیف ہوتی تھی ہوں باتیں تو ہوتی رہیں گی مجھے تو تعجب ہو رہا ہے واش صاحب نے یہ مٹھائی کس سلسلے میں رکھی رہے گی یا کچھ اس کا کام آگے یہ ہوگا آپ بیٹھیں گے آپ لوگ آپ ہمت بندوا ضرور پڑھے آپ لوگ بہت عزیز ہے میں آپ کو بغیر چکھے یا چکھوائے آپ کھانے گا کوئی پتہ نہیں کل سے رکھے ہاں <laughs> یہ بھی ہے ایک کالر شامل خواتین تو کھاتی نہیں ہے نا کہ موٹا ہو جاتا ہے نہیں نہیں کل بھی پڑے ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بول رہی ہوں مظفرآباد سے جی بہن کیسی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک کیا کہیں گی ہماری طرف سے جتنے بھی مہمان آئے سب کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک خیر مبارک یہ دیکھیے روایت ادا قادری صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک جی بہت شکریہ ہماری طرف سے آپ کو بہت عید مبارک خیر مبارک چلے ٹھیک کچھ کہنا چاہیں گی آپ کچھ نہیں بات ان کی آواز بہت اچھی ہے رویز ادا قادری صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں یہ سمجھ پھر کیا آپ اگر فرض کرے آپ کو اجازت دے دی جائے تو کون سی پہلی چیز کھائیں گے نہیں دیکھیں نا چمچم ہے ماشاءاللہ اللہ پڑے ہیں سیب ہیں کیلے ہیں لیکن اب چلو یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ مٹھائی ذرا آپ نے مشکو کر دیا اچھا مجھے تو جب سے مفتی صاحب نے وہ نفس کی بات کی تھی کھانے پہ جب بھی دفتر خان میں بیٹھتا ہوں نا مجھے یہ یاد آ جاتا ہے اب میں شیڈول نہیں بناتا جی کہ پہلے کیا کھانا چاہیے کیا کھانا کیا کھاؤں گا نہیں میں آپ ہی آپ نے کہا تھا کہ یوسف بھائی اویس بھائی آپ ہمیں اتنے ہیں کہ بغیر چکے ہری چک بالکل آپ چکھیں گے نائن تھاؤزینڈ کی سرٹیفکیشن ہوگی پہلے کوئی ایسا آدمی چکھے گا جو پہلے اس کو سرٹیفائی کرے گا مطلب اس کے بعد مگر وہ تو میرا کام ہم آپ متاثر آپ میں مطلب میں آپ کو عزیز نہیں ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آباد میں ہم آبشمہ ہو جائیں گے اسی لیے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام قادر سوردی بول رہا ہوں سے جی عبد بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا کرم کو جانب سے میرے طرف سے عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک اویز قانون سے بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کو آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک مفتی صاحب میرا آج ارادہ تھا آپ کی اجازت سے آپ ماشاءاللہ اللہ مرتبے میں بھی ہم سے بہت بڑے میں ہم لوگ آپ کی عزت تکرین بھی بہت کرتے ہیں اور بہت آپ سے سیکھتے بھی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ایک لطیفہ سب سے کوئی ہلکا پھلکا سا سن لیا جائے شریک ادا کا لحاظ رکھا شریک رکھ ادا کا لحاظ رکھیات کا بھی لحاظ رکھے مطلب امید وہی ہے کہ انشاءاللہ شاء کا ایسا, ایسا مطلب یہی ہے کہ جو یاد رہ جائے کہ واقعی کچھ ایسا ہوا ہو جو آپ بھی تھی آپ بھی تھی آپ بی سی اگر آپ بی سی اگر ہو تو ایسی ہو کہ جیسے کیمرے سے متعلق آپ بھی تھی میں آپ کو سناتا ہوں کیا خیال ہے ٹھیک ہے بشملہ کیمرے سے متعلق آپ بھی تھی ایک کالر شامل کرتا ہے پہلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عرف صحمہ بات کر رہا ہوں کراچی سے جی بھائی اور آپ سب برادران ناخوا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب کو میں ادھر سے ہی ہوا رہا آپ کو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہے میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ میں اور آپ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ڈیفینے ایسا ہے ڈیفینے اور عید کے دن جو ہے مطلب ہم لوگ بالکل عید ملن پارٹی میں آپ کے ساتھ شامل ہیں سب گھر والے میرے بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بہت آپ سب کو عید مبارک اور اللہ تعالی ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نزدیک فرمائے ان کے سب کے ہمیں اچھا آپ نے کہا کہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ ہمارے گھر میں موجود ہیں اگر آپ کو واقعی ایسا فیل ہو رہا ہے نا تو یہ ہم نے کچھ رکھے ہوئے ہیں نے آپ کو جان میں آرف بھائی بازرت چاہوں گا اضافہ کر دیجیے ایک وقفہ لینا ہے یہاں پر مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید ملن عید کا خصوصی پروگرام ایک کولا ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی وہ اس پہ کون سا لطیفہ سنا رہے تھے لطیفہ نہیں ہے آپ بیتی کیمرے سے آپ بیتی ہے بلکہ ابھی ابھی بیتی سب بیتی ہے اچھا ندین جب کسی گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ میزبان جو ہے وہ خود ریسیو کرتا ہے اور کتابی آئیے بیٹھیے چائے وغیرہ آئیے وہ کچھ میزبان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں آتے بلکہ اپنے گھر کے ملازمین کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو بار کون ہے تو ملازم کہتے ہیں سب فلا فلا آدمی ان کو بٹھائیے ہم آتے ہیں آج بالکل یہی ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقسیم صاحب ساتھ پیچھے آئے ایسا ہی لیکن ایک تھا جو ہیں نا کہ بھائی صاحب خود نہیں آئے وہ خاطمین کو بھیج دیا اور خان بہادر جو ہے نا آئے اس لطیفے کا کسیفہ میں سنا تھا ابھی ابھی پورا نہیں ہوا کالر شامل کر لیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں مدینہ منورہ سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے الحمد للہ کیسے الحمد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ تو آواز صاف نہیں آ رہی اب کلیئر ہے بالکل آواز صاف نہیں آ رہی ہے میں بالکل ہم کوشش کرتے ہیں بہت صاف بولنے کی السلام علیکم وعلیکم السلام جیسا اویس جی میں اویس بات کر رہا ہوں آپ کیسی ما جی الحمد للہ ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک محمد للہ اور بہت نہیں ہوتی نہیں ملاقات آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا اچھا کی عید محسوس جی عید تو خیر گزر گئی لیکن اصل جو عید ہے وہ مدین منورہ میں ہوتی ہے ماشاء اللہ اور بھائی خلیم کو اور بیٹے تقریم اور جنید سب کو میری طرف سے عید مبارک کہنا آپ کو بھی عید مبارک بہت بہت بھائی شبانہ وقت گزرا ہے ہم سب میں جاتے تھے روزہ کھولتے تھے سرکار کے سامنے اور بھی کیا اللہ آپ کی ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت عید مبارک اور احمد انکل کو بھی بہت عید مبارک آپ کے بچوں کو بھی بہت عید مبارک ہم نے اس دفعہ آپ کو بہت یاد کیا ضرور آپ آئیں گے ہم نے میں یاد کیا یہ ہماری ہے اور ترجمہ بہت ہی دل خوش ہوتا ہے بڑی نواز آپ کی دعاؤں آپ کی دعاؤں کے ساتھ ترقی آمین حامین بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا میں آپ یہ ایک کالر اور شامل کر رہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کوٹلو سے بات کر رہی ہوں ریفت بات کر رہی ہوں کیسے تسلیم بھائی آپ الحمدللہ للہ آپ کی دعائیں ہیں آپ ٹھیک ہے بیٹا بالکل ٹھیک ہوں آپ تمام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور ایس بھائی کو خصوصاً بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ نسلیم بھائی کیونکہ انہوں نے میری فرمائش پوری کر دی میں نے کہ میرے بھتیجے کو لے کر آئے یہ لے کر آئے ہیں اچھا ان بہت بہت شکریہ اور یوسف بھائی کو بھی اسلام مفتی اکمل کو مفتی عامر کو اور فرقان بھائی کو فرحان بھائی کو اور دانش بھائی کو بہت بہت سلام اور عید مبارہ خلیل انکل کو بھی بہت بہت دین ممبارہ بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ آپ بھائی سسلیم بھائی جی جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ جب بھی پروگرام سہری ٹائم ختم ہوتا تھا آپ کہتے تھے کہ بھائی آپ مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ انتیس دن جتنے اچھے پیارے پیارے سیری ریم پیش کیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سسلیم بھائی آپ مٹھائی کی بات کر رہے تھے تو آپ میں سے کوئی مٹھائی نہ تھا اگر ہمیں کھلا دیں بالکل آپ کی جان بہت قیمتی ہے ہمیں کھلا دیں نہیں وہ تو مزاق کی وٹام بات کر رہے تھے آپ بالکل کر رہے تھے ایسی کو بات نہیں ہے یہ بالکل آج کا ہے اور فریش ہے یہ تو ایک مذاق کی بات تھی ایک بہت شکریہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے دید کا خصوصی پروگرام عید ملن دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی کی جانب سے اور آج ہم نے بہت سارے ستارے بہت سارے سیارے اکٹھے کرے <laughs> <laughs> اچھا بات ہو رہی تھی لتاف کی جو اویش بھائی نے بتایا کہ نے میں نے ان کو ریسیو نہیں کیا یہاں پہ تو جس نے کیا ہے وہ بھی بہت معتبر شخصیت ہے خلیل وارسی صاحب نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا ہے تو یہ اس پر پھر قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے یوسبائی کوئی ایسی آپ بیتی ہاں آپ بیتی ابھی لطیفہ کا ذکر ہوا تو فرحان بھائی کہنے لگے پوچھ رہا ہوں لطیفہ تو یاد نہیں ہے مجھے اتنا میں نے سنا ہے کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں بس یوسف بھائی سے جب بھی بات کی جاتی ہے نا وہ لطیفہ بن جاتی ہے میں نے جو حص کی سوال آدھا علم ہوتا وہ یہ تھا بھیا کہ اب آپ بیتی پہ چلے گا سر اور آپ نے کہا تقسیم ہے کہ کیمرے کا بھی تسلیم سے متعلق ہو کوئی کیمرے سے متعلق ہو کیمرے, کیمرے, کیمرے, کیمرے کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر پاکستان سے باہر ملک, ملک کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اب وہ کینیڈا کے صاحب انٹرویو ہوگا انٹرویو اب انٹرویو کا یہ ہے کہ عام طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب آپ سے یہ یہ سوالات کیے جائیں گے ٹھیک ہے نا یا کوئی آپ جیسا ہوشیار ہوتا ہے تو وہ وقت اور ماحول کی بنا مناسب بس ایک گرتا سوال ٹھیک ہے اب بیٹھ گئے شام تو وہ پی تم عمومی سطح کے سوال کے کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے نہ پیدا ہوتے تو کون سی قیامت آ جاتی ہو گیا اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں میں نے کہا بھائی کھانے کا ناپوانی سے کیا تعلق ہے آپ تو ناچ سے متعلق پوچھیں نا سوال ٹھیک ہے نا صاحب وہ انٹرویو کس طرح گزارا والا عالم ٹھیک ہے بھائی جناب آپ کی جن میں کوئی نہ کوئی آ ہوگا ہو نہیں آپ یاد کریں مفتی صاحب کو ایسا ہاں مفتی صاحب میں ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا یہ صبح آپ بھی جی جی جی آپ کے یہاں پہ میزبانی کا کیا رواج ہے مطلب کھانا تو بڑا ہوا ہے تذکرہ بھی چل رہا ہے ہر سال میں دیکھتا ہوں تو اتنے سارے مہمان بھی موجود ہیں مگر ذکر سے آگے بات نہیں چلتی کھانے کے نہیں نہیں آج ذکر نہیں ہوگا بالکل فکر بھی ہوگا اور کھانا ہوگا انشاءاللہ بالکل ایسا ٹناٹن ہوگا کھانا ضرور ہوگا ٹناٹن کھانا کیا ہوتا ہے بعد والے کھانے کو آج بہت ساری نئی جو ہے وہ اصطلاحات آپ سن سکیں گے انشاءاللہ ستارے کے ساتھ سیارے آپ نے سنا کہیں نہیں سنا ہوگا اتفاق سے بالکل اتفاق سے نہیں دانستہ ڈیلیبریٹلی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں ہمارے ساتھ جس میں بہت سارے ستارے سمائے ہوئے ہیں تو ستارے کہنا صرف ٹھیک نہیں ہوگا موتی صاحب اصل میں اس وقت اگر آپ ستاروں سے مراد وہی ستارے لیتے ہیں جو اس وقت لگے ہیں کمیز کے اندر تو واقعی یہ بہت بڑا سیارہ ہے اچھا مفتی مفت صاحب کوئی مفت مفت <مت> کوئی ایسا واقعہ ہے کوئی ایسی کیمرے سے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ کوئی صوفہ دیتا تھا نا تو اس کا دل نہیں توڑتے تھے پہن لیا گئے میں فضا پہن کے نہیں آیا بہت میں نے منع بھی کافی کیا لیکن بہرحال کسی کے بل بہت لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا پہنا لگ رہا ہے اور یہ دیکھنے والوں نے بھی کئی دفعہ بیچ میں لباس کے اوپر کوششن کیا یہ اگر ہماری ویسے نجی زندگی کو دیکھا جائے میں سب کے ساتھ ہی اس رکھتا ہوں ہم لوگ بہت سادہ کپڑے پہنتے ہیں حقیقت صحیح یہ صرف میڈیا کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کچھ اور مسائل ہوتے ہیں حکمتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم لوگ اس قسم کے لباس پہن لیتے ہیں ورنہ گھروں میں اگر آپ معلوم کریں انتہائی جس کو آپ سادہ کہتے ہیں ہمارے ذکر سادگی وہ ہے جو ممنوع زینت کا ترک ہے میری روایت کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں گھر پہ ہو تو ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے رکھتے ہیں سب کچھ نہ بتاؤ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے رکھتے ہیں سب کچھ نہ بتاؤ اچھی بات نہیں اچھا نتیجہ میں مہد صاحب میں کہا نا یقین جانیے میں سے یشو بھائی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں سفر وغیرہ میں کئی سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ ملتے ہیں اور لوگ ملنے کے ساتھ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی ڈریسنگ بڑی پیاری ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ لوگ قریب تو ہو رہے ہیں تو اس طرح خوبصورت لگ رہا ہے دل کر رہا ہے کہ یہ پروگرام ختم ہو جائے تو میں کہوں گزر توحفہ مجھے دے دیجیے مفتی صاحب کوئی ایسی یاد آ رہی ہے کافی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پروگرام شروع ہونے والا ہوتا ہے خصوصاً لائیو تو ہمارے کنٹرول روم میں تھوڑا چیکنگ کرتے ہیں ساؤنڈ کی تو جو ہمارا شروع ہوتا ہے نعت وغیرہ وہ چل جاتی ہے اس میں کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک دم ہو کے بیٹھ گئے हुँ. اور پھر وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ پروگرام شروع ہوا ہے وہ صرف چیک کر رہے تھے اور یہ نہیں بتایا کہ ہم چیکنگ کر رہے تھے हुँ. تو پروگرام شروع کر دیتے جیسے میری عادت ہے ہاؤز اف اللہ میں شیطان جیم بسم اللہ عمل ریم خواتین آزادی دیکھ رہے ہیں جو کافی دیر ہو گئے تو بتانے اس کا بھی شروع نہیں ہوا اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے اور کئی بار پھر میں کہتا کہ اگر ہم نے کبھی ایسا کر دیا نا کہ تم نے کہا کہ جی فریم ان اور ہم کتنی دیر بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے تو تم پھنس جاؤ گے وہ جنگل کے شیر والی مثال ہو جائے گی یہ کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسم صاحب میں اشرف کا بھی بات کر رہا ہوں جی اشرف بھائی فرمائیے تو ان کی طرف سے آپ کو ایک مبارک آپ کو بھی مبارک آپ کے ساتھ عام بھائی کو بھی مفتی صاحب کو بھی مفتی عامر صاحب کو بھی یوسف میمن صاحب کو بھی اور جو آپ کے ساتھ دیگر نافا بیٹھے ہیں ان کو بھی میں عید مبارک پیش کرتا ہوں بہت خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عالم اسلام کی تمام علماء اہل سنت مشاط اسلام نافا حضرات قرہ حضرات हم. اور خدام مساجد کو اللہ تعالیٰ خدری زندگی عطا فرمائے آمین آمین خدمت کا مزید جذباتہ فرمائے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو سخت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی پختگی کے ساتھ ایک ہی خدمت کا مزید جذباتہ فرمائے آمین آمین آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ نازین بات یہ ہے کہ اویش بھائی کے ساتھ میرا بڑا مزاح کا تعلق ہے اور سب کے ساتھ یہ اس دن تیسواں پروگرام تھا تیسواں پروگرام تھا سہری ٹائم کا اور سہری ٹائم میں سہری کا ٹائم بہت تھوڑا سا ہوتا تھا سات آٹھ منٹ کا وقفہ ہوتا تھا اور اس میں اتنا زیادہ وقت ملتا نہیں تھا تو وہ کھانا بھی بڑی جلدی جلدی کھاتے تھے اور کہ بس بڑا مشکل ہو جاتا تھا تو تین منٹ پہلے وقفہ آیا اور اس سے بعد جو ہے وہ سہری ٹائم کا وقفہ آنا تھا جس میں ہم نے سحری کرنی تھی اور اٹھنا تھا وہ سب مائک وائک نکلتا ہے تو اویس بھائی جو ہے نا اٹھ کے چلے گئے کہ, کہ اب مجھے نعت نہیں پڑھنی تو میں چلا جاتا ہوں تو آپ باقی اب تین منٹ کا ایک سیگمنٹ آئے گا وہ کر کے تو پھر آپ جو ہے پھر کھانا کھانے آ جانا اب ہم نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے آپ تین منٹ کا اور وقفہ جو ہے وہ ہمیں تین منٹ کا ایک سیگمنٹ اور دے رہے ہیں اب وہ ویسے ایک بار چلے گئے اور کھانا جو ہے نا وہ لالا کے مجھے دکھائیں دور دور سے اور اور بار بار لالا کے مجھے دکھا رہے ہیں کبھی روٹی لا کے دکھا رہے ہیں کبھی سالن کبھی کچھ اچھا میں جدھر کر رہا ہوں یہ اس طرف چلے اور میں مفتی صاحب کے اوپر کیمرا تھا اور مفتی صاحب کو دیکھ رہا ہوں اور مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں اور میں ہنسے جا رہا ہوں اب مفتی صاحب مجھے دیکھ کے ہنسی زفت کر اس وقت بہت سارے ہمارے جو ویورس دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھ کے اندازہ بھی کر لیا تھا کوئی مسئلہ ہے ضرور جس کو اور مفتی صاحب سوال کے جواب دیتے ہوئے مسکرا رہے ہیں آخری اگر آخری سے ہی تھی دیکھ کے کھا نہیں سکتے کھا نہیں سکتے ہم اچھا میں نے موو بالکل اس طرف کر لیا بالکل اچھا اس طرف ہے سر <سلام> وہ بالکل اس طرف کر لیے یہ اس طرف سے آگے بڑی بات ہے اور وہاں سے آگے بگا رہے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم تسلیم بھائی السلام علیکم ہلو السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام آپ کے ساتھ اویش بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی اس مبارک اور تمام ناخواہ کو مبارک آپ کو بھی مبارک کون سا کہاں سے محمد حکومت نام ہے میرا اورنگی کون سے اچھا اور تمام ساتھ میں ہمارے بہت مشہور ناپا جن کی وجہ سے اویس بھائی وغیرہ ابھی آئے اویش بھائی جن کو اچھا دل, دل سے مانتے ہیں اور سامنے مہمن صاحب بیٹے ہیں جی صاحب کو جلد کی گہرائی ہوتی ہے ایک مبارک بہت جی شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بھائی کوئی ایسا کوئی آپ بیتی یاد ہو نہیں البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا بریک میں ہم کافی دیر تک ہستے رہتے ہیں وقفہ جب آتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہوسٹ ہم سے جب سوالات کرتے ہیں ایک مسئلے میں بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں برائی کیوں ہے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھئی تربیت کی کمی ہے پھر سوال کرتے ہیں تربیت کی کمی کیوں ہے مفتی صاحب سمجھاتے رہتے ہیں پھر آگے سے ایک کیوں آ جاتا اچھا میں تو نہیں ہوں نا میں تو نہیں ہوں تو وہ ایسا کر لینا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے نا سوال چادی ہے علم ہے کون جی اقبال بابا صاحب دراصل الحمد للہ یہیں ایسا واقعہ ہوا تھا جو یادگار ہے مجھے واقعہ یہ تھا کہ بارسی بھائی نے ہم پروگرام کر رہے تھے روحانی دنیا میں اور فیضان تو ہم فلور پہ بالکل بارسی بھائی کے کہنے پہ اسٹینڈ بائی ہو گئے تھے اسٹینڈ بائی ہونے کے بعد وارسی بھائی نے فیضان کے کان پہ بول دیا کہ ابھی چار منٹ باقی ہے فیضان اپنی کوئی سنانے لگا وارسی صاحب کو پہلے میں باڈی بلڈنگ کرتا تھا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا اور دبئی والوں میں کٹ کر کے پروگرام کو live کر دیا تو فیضان لگا ہوا ہے تو بتا رہا ہے کہ میں اس طرح کرتا تھا ہاتھ اٹھا رہا ہے وارسی بھائی کو بتا رہا ہے میرے کو اندازہ ہو گیا میں نے دیکھ لیا اس کے سامنے جو ہمارا مانیٹر لگا تھا پروگرام لائیو ہو چکا ہے تو میں نے تو الحمدللہ بچا لیا مگر فیضان اس فریم میں آ چکا ہے میری باڈی دیکھو کتنی زبردست ہے میں پہلے یوں کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ لائو ہو ہے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بھائی کو بولتا اس لیے بھائی سوال بھی کرتے رہے تو ہم لوگ آپ کیا کہتے ہیں مطلب میں یہی کہتا کہ یار اس طرح کا مذاق اچھا نہیں ہے ہمارا پروگرام اس طرح کا نہیں ہے جس کیا مزاح کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کونر کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جو الحمد الحمدللہ کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کوئٹہ سے محمد بول رہا ہوں بیسکلی میں بات رہنے والا ہوں اچھا جی کہیں کیا کہیں گے آپ کو یہ مبارک میری طرف سے سب کو ہی ہمارے بہت شکریہ ماشاء اللہ بڑی مزہ کر رہی ہے اچھا تو میری ایک درخواست ہے وہ مفتی اکمل سچ سے جی جی مجھے بڑی شوق ہے کہ ان سے دوستی ہو جائیں اچھا اگر میرا نمبر ان کو دے دیں اپنا نمبر تو مجھے بولیں گے نہیں مجھے مطلب میں آپ کا نمبر ان کو دے دوں جی میرا نمبر اگر ان کو دے دیں اگر مجھ سے بات کر لیں اگر یہی سمجھوں گا کہ اچھا بنیاد یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تھی اکمل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سی دوستی چاہتے ہیں اس کا مفہوم کر دیجئے ذرا وہ فراز کا شعر ہے نا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا وہ بات تو ہے لیکن مدنی دوستی بس مدنی دوستی کیا ہوتی ہے چلے اب بہت ساری اس میں دوستی میں وضاحتیں درکار ہیں دوست ایک کام کیجئے آپ لائن پر ہیں ہلو آپ لائن پر ہی نہیں ہیں اب کیا کریں یہ کیا بہرحال ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے فرحان بھائی کوئی ایسی بات یاد ہو ایسے واقعات تو بہت ہیں لیکن اس وقت یاد نہیں چلیں یا آپ بات, رہی جا کر بات, بات کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں عید ملن عید کا خصوصی پروگرام کیو ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے اور بات کر رہے تھے ہم کوئی ایسی آپ بھی تھی جو بہت یاد رہ گئی ہو کوئی ایسا Uh, اپنے ساتھ ہی کوئی لطیفہ ہو گیا ہو ایسا کوئی ایسی کوئی بات یاد رہ گئی ہو اور فرقان قادری بتا رہے تھے جی صحیح صاحب ایک ہوئی تھی ہمارے ساتھ کیمرے سے متعلق بھی ہے وہ کہ جب کیو ٹی وی پر غالباً اس وقت نہیں آئے تھے ویڈیو سیریز محفلوں کی ریلیز ہوتی تھی ایک دوست کی شادی میں گئے تھے میں اور میرا ایک دوست شہزاد کافی صحت مند ہے تو وہاں بھوک لگ گئے میں پہلے تو ہم نے سوچا چلو کوئی برگر برگر کھاتے ہیں برگر کھانے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے تو ہم دونوں کھڑے ہیں سیم ٹوپی پہنی ہے چشمے اس نے بھی پہنے میں نے بھی پہنے ہم دونوں کھڑے ہیں اب وہ برگر والے کو کہا بھائی برگر بنانا وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اس کو کیا آپ سید فرقان کا دری ہے اب اس نے بھی وہ کہ ہاں میں سید سرکان او پھر وہ بھائی اس نے برگر انہیں پہلے بنا کے دے دی دیا زبردست اسپیشل زب والا میں نے کہا بھائی مجھے بھی دے دو تو کہہ رہا ہے اتنی دن تبر کرو پہلے فرقاندہ کو کھانے دو میں نے کہا بھائی میں کیسے ہی کڑا ہوں تم یار تو کہہ رہا ہے کہ تو آپ ان میں سے کھا لو چاہے ان کے جیسے ہو جاؤ گے نا سے لگو گے اللہ پھر اس نے یہاں تک کے پیسے بھی اس سے نہیں لیا مجھ سے لیا آج تک تو وہ پہچان ہی نہیں پایا کافی شکل جو ہے وہ اس کی سیئر ہے بغیر وہ مجھے بھی پہچان پائے کیونکہ کیمرے پہ دیکھا ہوگا تو صحت مند ذرا لگتا ہوگا میں اس وجہ سے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے شاید وہ آ تفریح کر رہا ہوں نہیں نہیں ان ٹفتی نہیں کی شاید نہیں شاید وہ جو تھا نا اس نے میرے دوست مل کر آپس میں میرے دوست نے جو ہے وہ مجھے بڑا ستایا بعد میں کہ یار یہ کیا یار فرقان یار وہ مجھے فرقان قادری اچھا قدری کہ اصل میں کیمرے کے سامنے تو میرے ساتھ نہیں ہوا